پیچھے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی گرا میں جہاد کے لیے غلب دین و اسلام کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا تو اس میں رب تبارک و تعالی نے شفات کا ذکر کیا کہ قیامت والے دن کسی کی کوئی شفات سفارش کام نہیں آئے گی کیونکہ یہی عقید شفاعت کو لے کر لوگ جو ہیں بہت سارے وہ رب تبارک و تعالی کی توحید سے ہی ہٹ گئے تو ہد سے ہی ہٹ گئے اسی عقیدۂ شفات کو لے کر جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو یہودی بھی نصارہ بھی مشرقین بھی اور آج کل کے ہمارے جو جہل طبقہ ہے وہ بھی ان کا بھی حال یہی یہ ہے ان کے اندر ایک طرح کی دریدہ دہنی آ گئی ہے کیا آ گئی ہے جیسے منہ پھٹ ہو جاتا ہے بندہ دریدہ دہن ہو جاتا ہے وہ کہتا نہیں جی میرے پیچھے تو فلاں ایم پی ہے تو میں کسی سے یہ کہنا کہ میں کسی سے کیڈر ہوں مطلب یہ کہ وہ بندہ قانون سے اپنے آپ کو ماورات سمجھتا ہے تو جو قانون سے ماورات سمجھتے قانون بنانے والے کو وہ کیا سمجھتا ہے پھر تو اسی طرح کر کے جو بندہ دریدا دہن ہو جائے منہ پھٹ ہو جائے تو وہ بندہ اس کے بندے کا سلامت نہیں رہتا تو شفا کا لفظ جب آیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا مضمون ہی توحید کی طرف پھیر دیا یعنی یہ پورا مضمون توحید کی طرف پھر گیا حالانکہ آگے بھی آگے پھر وہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے انفاق سبیل اللہ کا جہاد کے لیے غلب دین اسلام کے لیے مال خرچ کرنے کا لیکن یہاں پہ یہ مضمون آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عقید توحید کو واضح فرمایا اللہ اکبر اور یہاں پہ ایک تو یہ کہ رفتبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بلا شفا فرما کر رب تبارک بارک تعالی نے شفاعت کی کلی طور پر نفی فرمائی میں ابھی کسی طرح کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی قیامت والے دن اگلی آیا مبارکہ کے اندر رب بارک و تعالی نے شفاعت جو ہے اس کا اس بات فرمایا کہ کس شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی اور کس شفاعت کی اجازت ہوگی جس شفاعت کی اجازت ہوگی, شفاعت کی اجازت ہوگی وہ, وہ شفاعت ہوگی جسے جس رب تبارک مطالعہ خود اجازت دے گا مطلب یہ ہے کہ رب بخشنا چاہے گا کہ یہ بخشا جائے صرف شفاعت کرنے والے کی عزت بڑھانے کے لیے اسے فرمائے گا کہ تو کہہ دے تو کہہ <problema> دے تاکہ تیری بھی شان بڑھ جائے وہ بندہ بھی بخش جائے بغیر ایسا نہیں ہوگا کہ رفتار کو تلا بخشنا ہی نہ چاہے تو سامنے والا شفیع جو ہے وہ رب تعالی کے مقابل آ جا نہیں دی بخشے سے نہ یہ نہیں ہے سفارش کا مطلب یہ نہیں ہے شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے قیامت والے دن جو شفاعت کی جائے گی ساری کی ساری رب تبارک و تعالی خود بخشنا چاہے گا یہ نہیں کہ رب جسے بخشنا نہ چاہے تو وہ بھی بخش جائے کسی کی شفاعت سے کسی کی شفاعت سے ایسا نہیں ہوگا رب تبارک و تعالی جنہیں بخشنا چاہے گا کیونکہ رب تعالیٰ نے خود ارشا فرمایا یہ آیت القرسی کے اندر منزل میں من اس کے ہاں شفاعت کر کون سکتا ہے ہاں وہی جس کو رب اجازت دے جس کو رب اجازت دے جی ربت بارک ہوتا اجازت دے گا کیونکہ شفاعت جو ہے نا حقیقی وہ قیامت والے دن رب تبارک ہوتا کی اجازت صحیح ہوگی دوسری کو کرے گا ہی نہیں جیسے آج یہاں ہوتی ہے دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں کرتا یعنی کہ یہاں تو کوئی بھی چل جاتی ہے حق کی بھی باطل کی بھی یہاں تو زیادہ تر چلتی وہی ہے جو ٹگیوں والی شفاعت ہو سفارش وہی چلتی ہے جو جہاں پہ جناب بڑے بڑے چوروں کو بڑے بڑے مگر کو چھوڑا جائے ان کو یہاں تو خیر کہنے کیا ایک ہی بندہ آج وہ مجرم ٹھہرا ہے کل کو آجی صادق بن جائے گا وہ پرسوں کو پھر وہ جناب زلیل ہوگا وہ چور اعظم ہوگا ڈاکو ہوگا اگلے دن وہ جناب حاجی امین بن جائے گا وہ ہے یا نہیں ایسا تو ان کا تو حال یہی ہے بہارل وہ تو رب تبارک و کی بارگاہ ہے ہے تو یہ رب تبارک و کی یہ عقید شفاعت کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے نظریات جو ہیں نعت خانوں نے جاہل مولوں نے جہل پیروں نے بگاڑ دی جیسے وہ نوز ایک شعر پڑھتے ہیں اکثر وہ عرفان حیدری نام کا منہوس ہے نات خان گندے منہ والا وہ پڑھتا ہوتا ہے کہتا جی قیامت ہے جی کیا مت کہہ رہا ہے قیامت والدن یا رسول اللہ آپ ہی ہمارے وکیل ہیں آپ ہی ہمارے جج ہیں بتائیں آپ ہی ہمارے وکیل ہیں اور آپ ہی ہمارے جج ہیں مطلب کیا ہے اس کا یہ ان کو پتہ ہے کہ وکیل کا لفظ اور جج کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے آج موجودہ زمانے کے اندر یہ وکیل کا لفظ اور جج کا لفظ جو ہے وہ کس معنی میں بولا جاتا بتائیں جی ہاں تو پھر یہ رسول کے لیے سفارش کر رہا ہے دلائل دے رہا ہے شفیع میں فرق ہے وہ آپ جائیں آپ کہیں جی میں نے دو قتل ہیں پانچ ہیں سات کی ہیں گا میں چھڑا دوں گا تمہیں با عزت بری کروا دوں گا کیا کروں گا باجود بڑی کروا دوں گا آپ جا کہیں جی، میری بیوی کا معاملہ بنے اللہ نہ کرے تو وہ کر دیتے ہیں یعنی کہ مزید وہ جو دوسرا فریق ہے اسے مزید ڈاکو چور بدماش لچا لگا بڑے پرے درجے کا بغیر بنا کے پیش کر رہا ہے یہ وکیل ہوتا ہے لیکن جو شفیع ہوتا ہے وکیل کھڑا ہوگا کیا کہتا ہے یہ میرا جو مدعی ہے یہ چور نہیں ہے میرا جو مدعی ہے یہ ڈاکو نہیں ہے میرا جو مدعی ہے یہ جناب قاتل نہیں ہے اس نے کچھ نہیں کیا حالانکہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے یہ وکیل ہوتا ہے اور شفیق کون ہوتا ہے کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم کے احمد والدین کھڑے ہو کہیں گے بولا یہ میرا امتی ہے اس نے چوری بھی کی ہے <تصال> قتل بھی کیا ہوا ہے سارے کام ایسے ہوئے ہیں بولا تو کریم ہے مہربانی فرما دے شفاعت یہ ہوتی ہے میں نے کہا کیا لگا پھرتا ہے لوگوں کا دماغ خراب کر رہا ہے اور نوز میں جاج کا مانا نوزلہ ان کے کہنے کے مطابق یہ ہو کہ بخشنے والا تو بخشنے والا تو رب ہے کون ہے بخشنے والا بھائی رب ہے تو مطلب کیا ہے کیا مطلب السلام جو ہے وہ کھڑے ہو کے یہ بھی کہیں کہ میں نہیں بخشنا چاہتا اور ساتھ کھڑے خود ہی کہیں گے کہ میں بخشنا چاہتا ہوں, ہوں یہ کیا طریقہ دلال بھی ڈھونڈے گا یہ بندہ چور ہے وہی کڑے ہو کے یہ بھی کہ چور نہیں تو میں لہٰذا اسے باشند کرتا ہوں تو بھائی تم بتانا کیا چاہتے ہو لوگوں کو سنانا کیا چاہتے ہو لوگوں کو کیا کا برباد کر دیے تم نے ہر بندہ جو ہے وہ بدماش بانا پھرتا ہے جس کو بھی نماز نہیں, پڑھا نہیں کیوں پڑے وہ بھارک جی؟ بخشے ہوئے بھائی شفاعت ہماری پکی ہے ہمیں کیا لگے ہم تو کادری ملام جو ہوئے ہم نے جو ایک بار اپنے پیر کا لنگر پاڑ لیا ہے قادری مرید ہیں ہم تو بھائی ہم تو بخشے ہوئے ہمیں کیا لگے بھی کسی کے ساتھ نوز خدا کے لیے یار باز آ یہ امام حسین اللہ تعالی نام کے چار دن رو لیا پیٹ لیا تو اس پر عمل کرو کس کو کہا کل ارشد صاحب وہ کسی نے دوست نے پیغام بھیجے وہ درد سنتے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے بارے میں بھی کچھ بیان کرے میں نے کہ یہ روز امام حسین کی فکر بیان ہو رہی ہے کہیں سمجھا ہے مسئلہ ہاں وہ دین جس دین پر حملہ کیا تھا یزید نے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس حملے کو روکنے کے لیے میدان میں آئے تھے تو یہ رات دن ہم تو بھائی ذکر حسین ہی کر رہے ہیں کسی کو نہ سمجھا تو وہ سمجھنے کی کوشش کرے وہ اس بات کو سمجھے جی یہ امام حسین یہ مام حسین کا ذکر ہے رات دن حسین رضی اللہ تعالیٰ یہی تو فکر حسین ہے کئی لوگ کہتے ہیں جی گیارہویں نہیں کرتے آپ میں نے کہا تمہیں پتا ہے اور ربانی صاحب تو ہوتے ہاں ان کو ایک, ایک پولیس والا تھا ادھر اس نے اس مسئلہ میں گیارہویں شروع کی انہوں نے سر پھاڑ دیا اس کا یہ بھی عجیب مذاق ہے ہمارا لوگ ہمارے نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ امام صاحب جو ہیں وہ جبندی مدر کے ہیں کہتے ہیں جی نماز چاہے آپ پڑھاتے رہیں گیارہویں ہم کریں گے گیارہویں ہم کریں گے تو وہاں گیارہویں شروع کی تو انہوں نے پکڑ کے اچھا بھلی پینٹی لگائی اس کی وہ پولیس والا ریٹائر تھا کو تھا وہ بھی اس کی اچھی بھلی ٹھکائی ہوئی بعد میں وہ پولیس آ گئی یہاں وہاں تو پرانا معاملہ سارا خراب ہو گیا تو وہی بندہ دعوت دینے لگا کہ آپ کے مسئلے میں گیارہویں بھی نہیں ہوتی ربانی صاحب کہنے لگے تمہیں پتہ ہی نہیں ہماری مسئلے میں روز ہوتی اصل ہی ہے ہماری مسئلے میں بتائیں یار یہ کسی کو نہیں دکھتا کہ روزانہ ہیں اور بہت کم ناگا ہوتا ہے کہ نہیں سمجھ آیا بہت کم ناغا ہوتا ہے ازرے شری ہو کبھی بھی بغیر کسی ادر کے درس نہیں چھوڑا میں نے الحمدللہ للہ ازرے شری ہو ادر ہو تب درد چھوٹتا ہے وغیرہ درس نہیں چھوڑا کبھی بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے پیچھے <Yes> تو ابھی جو درس ختم کیا تھا ہم نے وہ کو پانچ چھ مہینے مسلسل الحمدللہ ایک دن بھی ناغا نہیں ہوا ایک دن بھی ناگا نہیں ہوا مسلسل درس ہوتا رہا ادھر میں تفسیر لکھ رہا تھا کہیں جانا نہیں تھا میں نے وہ الحمد طبیعت بھی بالکل ٹھیک تھی روزانہ درس ہوتا رہا تو بھائی یہ روزانہ گیارہویں بھی ہو رہی ہے ہماری غوث پاک رضی اللہ عنہ کا یہی طریقہ تھا صبح سے لے کر شام تک حضور کا دین پڑھایا کرتے تھے تو گیارہویں یہی نہیں تو اور کیا ہے اکیلے حلوے کھین کھا کے سائڈ پہ جانا یہ گیارہویں نہ یہ نہیں گیارہویں دیکھیں جی رب تبارک و اتار نے عرشا فرمایا جی تو یہ عقیدہ شفاعت کو لے کر لوگوں کا عقید توحید تو متزلزل ہو گیا عقیدہ جی تو سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے تو رفت بارگ وطال نے شفاعت کا ذکر کر کے ساتھ بعض کو گفتگو کو کلام کے رخ کو توحید کی طرف پھیر دیا تو آیت القرسی اور اس کے اگلی آیات کریمہ کو رفت بارگ وطال نے نازل فرمایا اب یہ دیکھیں آیت القرسی جو ہے اس کی فضیلت عظمت اور شان جو ہے کریمہ کر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابئی بن کاب کو فرمایا حضور نے یہ ابئی بن کاب پتہ کون ہے یہ امت کا سب سے بڑا کاری ہے امت کا سب سے بڑا کاری کریمہ امت کا سب سے بڑا قاری حضرت بن رضی اللہ عنہ کریم ان سے پوچھا تمہیں پتہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے جس کی شان سب سے اونچی ہو جس کی شان سب سے اونچی ہو وہ آیت کون سی ہے حضرت سیدنا سیلین بن کا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کر جیسے شابج دیتے بزرگ نے میں ویسے ہاتھ لا رہے ہیں اس طرح کر کے آپ نے ہاتھ مارا ان کو اور شابج دی آکل سامنے واہ واہ واہ اکلے سامنے صحیح پہنچا ہے اے صحیح پہنچا ہے اللہ تعالیٰ یہ علم مبارک کرے ہاں یہ علم تجھے مبارک کرے مز کیوں <Bürger> مزے کی بات دیکھے یار قرآن کریم کی یہ آئے مبارکت توحید پر مشتمل ہے کس پر مشتمل ہے توحید پر مشتمل ہے اور اسی چونکہ اسلام کا سب سے اثاثیہ عقیدہ اور سب سے پہلا عقیدہ قیدا توحید ہے جس کو بیان نہیں کیا جاتا آج جس کو بیان ہے نہیں کیا جاتا وہ اعلی حدیث بیچارے نام بھی لیتے ہیں عقیدت توحید کا بیان بھی کرتے ہیں تو وہ بیچارے دائیں بائیں کی باتیں کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں کٹا کون دیتا ہے بچڑا کون دیتا ہے, کون دیتا ہے، فلانا کون دیتا ہے بھائی خدا کے بندے تو عقیدت توحید بھی ذرا کھول ہے جی ستی سرکار ہے تو وہ عقیدت توحید بیان ہی نہیں ہوتا ان سے کہاں بیان کریں گے بےچارے اور ہمارے لوگ جو ہیں انہوں نے تو ویسے تو کی ہوئی ہے یہ عقیدے پیر بیان کرتے ہیں عقیدے تو بیان نہیں کرتے عقیدے پیر بیان کرتے کہوں ہے حال ہے حال جی کو کبھی سائیوں نے تو تجھے نہیں دیا سائی پیر کو کہتے ہو سائیوں کا پیوں کا کرم ہے جی میں نے کہب کا بھی کرم ہے تم پر ہڈی گوشت پوش کچھ رب نے بھی دیا ہے تمہیں یہ ایمان کی دولت رب نے بھی کچھ کے تھا وہی مر جاؤ گے رقت بارے کی بارگاہ تک کب پہنچو گے تم رفت بار کی ذکر تک کب پہنچ گے تم باقی ہر بار ایک بندہ میں نے دیکھا ماندری وہ جب بھی اس کے پیر کا ذکر ہے تو رونا شروع ہو جائے اوپر سے اس کا پیٹ بڑا سارا مجھے سمجھنا جناب آنکھیں روز پیٹ بھی ہلنا شروع ہو جائے سے. میں تو کئی بار ڈر گیا میں نے کہا پتا نہیں زلزلے آ گئے کہیں سے اتنا موٹا تازہ آپ حیران ہوں گے میں نے نہیں دیکھا یہ پورے علاقے میں کوئی اتنا موٹا بندہ ہو اتنا بڑا پیٹ اس کا میں نے گئی ہے تو کوئی دو مرلے زمین گھیر جائے گا اتنا موٹا جی. مزید تھوڑا سا پھیل گیا تو تو پیر کا ذکرہ ہے تو ایسے رونا دھونا تو آ دو دو میں نے کہا یار ایک مرتبہ بھی اسے خدا کے نام پر روتے میں نہیں دیکھا تو تین دن میں وہاں رہا اس مسجد کے اندر تین دن وہاں رہا میں تو وہ اس کا حال یہی بات پیر کا ذکرہ ہے تو یہاں رونا دھونا شبک کرنا رب کا ذکرہ ہے وہاں بیان اور رسول اللہ کا ذکرہ ہے مجال حرام ہے اس پر کے وہ روئے اس کے آنک سے ایک آنس کو قطرہ بھی نکلو لیکن پیر پیر تو پھر پیر ہے بس پیروں نے بھی یہی کہا کہ پیر کی سچی محبت جو ہے نا یہ رب تک پہنچانے والے ہے پیر ہوتا ہے ہے جو مرید کو عالم ارواح سے واقف ہوتے یہ پیر کا اعلیٰ درجہ ہے پیر کا اعلیٰ درجہ بڑے درجے کا پیر یہ ہوتا ہے وہ جانتا آدم علیہ صاحب شام سے آگے منتقل ہوا تو کس کس کی پشت میں وہ گیا کس کس خاتون کے پیٹ میں وہ گیا وہ ہاں کہاں سے کہاں تک چلتا چلتا آیا پھر جناب مرنے کے بعد اس کا حال کیا ہوگا کہاں دفن ہوگا اور کہاں قیامت مت والے اٹھے گا تو اس کا حال کیا ہوگا اور جنت جن جانے تک کے سارے معاملات اس کے سامنے ہوں تو وہ شیخ کامل ہوتا ہے لیکن یہاں وہ کہتے ہیں کہ پیر بیٹھا دے تھا جی کسی گھر میں گیا مریدوں کو جی آپ یہ کرو گے تو آپ کو یہ ہوگا اگلے سال اگلے پچاس سال کے بعد آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے وہ مریدنی مائی سبھا بڑی تیز تھی کئی ہوتی ہیں استاد ہوتی ہیں خط و خواتین اس نے کیا کیا اس نے کہ بریانی پکائی جناب اوپر سارے چاول رکھ دیے بوٹیاں ساری نیچے ہے وہ رکھ دی پیر صاحب کے سامنے پیر صاحب نے کہا وہ گوشت تو لائے تھے تم تو بوٹیاں کیوں نہیں ڈالی میری طرف اس نے کہا پیر جی پچاس سال بعد کی خبریں دے رہے ہیں آپ کو یہ تھوڑے سے چاولوں بوٹی نظر نہیں آ رہی, آ رہی <laughs> <laughs> یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی تو خبریں آپ دے رہے ہیں پچاس سال بعد کی کوئی تو خدا کا خوف کریں رہے آپ بھی تو یہ حال ان لوگوں کا نوز بل ڈالے اور دوسرے درجے کا جو پیر ہمارے شیوخو نے بتایا وہ یہ ہے کہ وہ کم از کم پچھلی رات کو بیٹھ کے نا جی ہر مرید پر توجہ ڈالے ہر مریض پر توجہ ڈالے اس کے دل کی, چیفیت کی کو سمجھے کہ اس کا دل جو ہے وہ کس طرح مائل ہو رہا ہے کہیں دنیا کی طرف تو مائل نہیں ہو رہا اس کے دل میں رب تبارک ہوتا ہے کہ محبت کا معیار اور لیول کیا رہا ہے کہیں کم تو نہیں ہو رہا رب تبارک ہوتا ہے کہ محبت سے دور تو نہیں ہو رہا اس کا دل خالی تو نہیں ہو رہا یہاں ہے پیر صاحب خود ٹون پڑے ہوتے ہیں پچھلی رات کو ہے پیر صاحب خود توفیق نہیں ہے کہ مسلح پہ کھڑے ہو جائیں مسلح پہ کھڑے ہو کے جناب اللہ کرنے لگے اللہ اکبر شیخ سادی رحم اللہ کی بات مجھے یاد آ گئی آپ فرماتے ہیں کہ جو عالم ہے نا عالم اس کو پیسے دو عالم کو پیسے دو تاکہ وہ اپنے معاملات سے بے فکر ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرے زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھے کتابیں پڑھائے دین مطین کا کام کرے عالم کو پیسے دو گے حضور کا دین مضبوط ہوگا یہ شیخ سادی رحم اللہ فرماتے ہیں اور اگلی بات بتا کیا فرمائی اگلی بات آپ فرماتے ہیں پیر کو پیسے نہ دینا, دینا بگڑ جائے گا پیر کیونکہ پیر کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ پیر جو ہے وہ اللہ اللہ کرتا رہے زاہد بن کے رہے پیر, پیر کہتے ہیں اگر اسے پیسے دو گے تو پیر کا مزاج تائش پسندی والا ہو جائے گا پیر عیاش ہو جائے گا پھر تو میں پھر جب عیاش ہو گیا پیر تو پیر پھر ربت بارک و تعالیٰ کے ذکر سے اللہ اللہ کرنے سے قابل ہو جائے گا وہ پھر ان ہی چیزوں میں پڑ جائے گا آج ہوا کیا ہے بالکل شخصی رحم اللہ کے بات کے الٹ ہو گیا ہے آج اتنے بندے لوگ ہیں وہ پیسے اٹھا کے پیر کو دیا گے کسی عالم کو نہیں دیں گے پیسے کسی عالم کو کتاب لے کے نہیں دیں گے کسی عالم کو کوئی چیز لے کر دینے کو تیار نہیں ہوتے سارا کچھ اٹھا کے پیر کو دیا وہ پیر کو کیوں دیا تم نے بھائی پیر کا تو کام یہی اٹھا دیا پیسے ان سے دور رہے وہ اللہ اللہ کرتا رہے عالم کو ضرورت تھی پیسوں کی تاکہ تم پیسے دو وہ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ علیہ شام کے دین کی خدمت کر سکے رسول اللہ علیہ شام کے دین کا عالم کی وجہ سے لیکن ہم نے کیا کیا ہے ہم نے بالکل الٹ کی ہے ہم کہتے ہیں پیر کو کٹر دینا جائزہ ہے پیر کو بکری دینا جائز ہے پیر کو نب چادر دینا جائز ہے اس کی کبر پہ ڈالنا پیر کی فروانی دینی جائز ہے پیر کو فروانی دینی جائز, جائز, جائز اپنے امام کو ایک سوٹ پورے سال میں وہ بھی بمبھیریوں والا یہ نہیں جا کے پتہ کریں گے اپنے لیے پچیس سو روپئے کا تین ہزار کا سوٹ دیں وہ سات سو چھ سو کا بھی سوٹ ہے صاحب کو دے دیں جناب وہ چار دھاگے چار ادھر مول پہن کے لگے پھرتے حقیقت والی بات ہے ختم والی راستہ ختم ہوتا ہے نا کئی ساری مسجد میں دیکھا میں نے یہاں تو خیر وہ رواج نہیں ہے وہ جو اماما لا کے دیتے نہیں ہوتا کپڑا وہ صافہ نہیں ہوتا وہ بارہ وہ دے جاتے ہیں بندہ پوچھے یہ تو بھی اپنے کندھے پہ رکھتا ہے اس نے مانگ کو دیا تم نے اس طرح کے حالات بہرحال یا مبارکہ دیکھیں کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہے تو بھائی بین قابر دی اللہ کے بارے میں اور دوسری عدیش پاک یہ میں حدیث پاک موجود ہے صدے کی گندم پڑی تھی کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رضی اللہ تیبور تعالیٰ کو معمور فرمایا کہ رات کے وقت آپ نے اس کا دھیان کرنا ہے گندم کا دھیان کرنا ہے حضرت ارے رضی اللہ تعن وہاں موجود ہیں آپ نے اچانک دیکھا تھا کہ ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے چادر چھٹی سفید داڑھی بزرگ رکھتا تھا وہ چادر بچھائی اس نے اور جب گندم ڈالنا شروع کر دیا حضرت ارتب رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا پکڑنے کے بعد آپ نے رمائے کہ میں تمہیں رسول اللہ کی کے بارگاہ میں پیش کروں گا تم نے چوری کی ہے اور بغیر اجازت کے تم نے گندم اٹھانے, اٹھانے کی کوشش کی ہے تو وہ کہنے لگے کہ جی آپ مہربانی کریں میرے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں یہ تو اپنی مجبوری ظاہر کرنے لگا حت عبور رضی اللہ تعالی نے بھی اسے چھوڑ دیا وہ چلا گیا آکلام تشریف فرمایا صبح کے وقت حرتب الحرۃ دور سے آنے لگے آکل صحم دور, دور سے فرمایا ابو حیرت تیرے چور دہ کی بنے ابو رحر تیرے چور کا کیا بنائیں تب رضی اللہ تعالیٰ اور ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ایسے ایسے کہا تو میں نے پھر چھوڑ دیا آ کر اس سامنے میں پھر کیا کہتا تھا وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ کہتا تھا اب نہیں آؤں گا آ کر اس میں بڑا ہی جھوٹا ہے وہ وہ آج پھر آئے گا بڑا جھوٹا ہے آج پھر آئے گا وہ اچھا رات آ تو رات کو پھر آ گیا حضرت بھی وہ قوم میں تھے پوری توجہ میں تھے چکن تھے کہ وہ آئے گا حضور نے جو فرمایا کہ وہ آئے گا اب وہ پھر آ گیا کپڑا کے جناب کے لگا گندم کریم اکل شام کے غلام اتبرا نے پھر پکڑ لیا پھر اس نے مجبوری زہر کی رونے دھونے لگا آپ نے پھر چھوڑ دیا تیسری رات تو تیسرے دن صبح کو جب آئے نا تبرا اکلے سے یار کیا بنا دوسرے دن جب آئے تو وہ کہنے لگے کہ حضور وہ رات کو پھر رونے دھونے لگا تھا پھر میں نے چھوڑ دیا اس نے وعدہ کیا اب نہیں آؤں گا بھائی بڑا ہی جھوٹ ہے آج پھر آئے گا آج پھر آئے گا, پھر آئے گا وہ تیسری رات پھر آ گیا حیردی اللہ نے پکڑ لیا اسے اور میں کہا اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اب میں لے جاؤں گا حضور کی مارگاہ میں وہ کہنے لگا جی میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے جیسے لوگ آپ کو کوئی چیز چوری نہ کریں میرے جیسے حاجی مران جیسے ہیں حاجی مران مرانی ہے نا وہ تو اس نے کہا میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ چوری نہ کریں چونتیس ملکوں سے پیسے نہ اٹھائیں اور اپنے ملک کا خزانہ نہ لوٹیں گنجا برادران کی طرح تو ہیں تو, آپ طرح، تو وہ آپ چاہتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں کیا وظیفہ ہے اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ دیا کریں بس چور نہیں پڑے گا وہ اکل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آخ یارت گزارو بھائی یار رسول اللہ وسلم وسلم آج رات مجھے وظیفہ بتا گیا ہے میں کیا وظیفہ بتایا انہوں نے کہا یہ جی یاد الکرسی کا وظیفہ بتایا کریم کہیں ماں تیسام میں ہے تو بڑا جھوٹا پر بات بڑی سچی کر گیا ہے ہے تو بڑا جھوٹا لیکن بات بڑی سچی بتا گیا ہے تجھے یہ واقعی وظیفہ ایسا ہی ہے کہ بندہ پڑھ دے تو الکرسی تو رب ربتبارک مطالعہ خود اس چیز کی حفاظت فرماتا ہے میں چور اس طرف نہیں آتا تو یہ آپ بھی کہیں بھی بات دوستوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کیسے رکھتے ہیں تو چور پڑ جاتے ہیں یہ پیسے رکھتے ہیں گھروں میں تو گھروں میں تالا بھی لگا ہوتا ہے چابی جیب بھی ہوتی ہے پھر پیسے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی معمول اپنائیں کہ آیت الکرسی پڑھ کے پھوک مار دیا کریں ایک بار نہیں نہیں تو پیسے وہاں سے نہیں اٹھیں گے اللہ یہ کہ آپ سوئے ہوئے اور جیب سے چابی نکل جائے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ نہیں ہاں بندے بازو سوئے ہوتے ہیں تو جیب سے چابی نکل جاتی ہے تو اس طرح بعض اوقات ہوتا بھی ہے ایسا وہاں ایسی ہوائی چیزیں ہوتی ہیں وہ پیسے سے اٹھا لیتی ہیں اس طرح کر کے اور بعض اوقات ہوائی نہیں بھی ہوتی ہیں زمینی چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی اٹھا لیتی ہیں بہرال اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسانی پیدا فرمائے تو یہ کئی مرتبہ یہ لوگوں کے جادوگر کئی لوگ کسی کو تباہ کرنے کے لیے اس کا اچھا کھانا انہیں برداشت نہیں ہو رہا ہوتا تو تباہ کرنے کے لیے برباد کرنے کے لیے جن چھوڑتے ہیں کسی کے پیچھے وہ <laughs> جن جو ہیں بعض اوقات آگ بھی لگا دیں گے گھر کے اندر ایسے پڑا ہوا ہے کوئی وہاں پہ تینی نہیں ہے ماچس نہیں ہے کوئی وہاں پہ جناب وہ تار جو ہے آپس میں نہیں جڑی ویسے آگ لگ جائیں گی تو یہ ہوتا ہے سمجھ نہیں آیا مسئلہ بعض اوقات خواتین بےچاری کپڑے اپنے سنبھال کے رکھتی ہیں تو کپڑے ان کے جناب اس میں سے ٹک جاتے ہیں بڑے بڑے کاٹ لگے ہوتے ہیں کپڑے جناب صندوق میں پڑے ہوئے ہیں ان کو خون لگا ہوا ہے کہاں سے لگ گیا بھائی تو یہ اس طرح ہوتا ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا بہت سارے جادوگر کبینے لوگ لچے لوگ بیٹھے ہیں جن کو نہ اپنی آفت کی فکر ہے نہ ان کے پاس آئے ہوئے لوگ جو ہیں ان کی فکر ہے بگر یہ لوگ جائیں ان پیروں کے پاس جیلی پیر جو ان کے پاس جائیں میری جو ہے بہن میرا بھائی میرا رشتے دار میری ساس میرا سورا وہ برباد ہو جائے آپ یہ تعویز کر دیں اگر اسے رب کا ڈر ہو تو کبھی کرے گا م, وہ کبھی نہیں کرے گا جی کبھی بھی نہیں کرے گا ناجب دیکھئے جی رفتار کو تعالیٰ نے ارشا فرمایا یہ آیت القرسی اللہ اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اللہ ہیں توحید کا بیان ہوا تو کس سے شروع ہوا کلام اللہ لا الہ الا اللہ اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے یہ میں آزم ہے کیا ہے اس میں آزم ہے اور آگے جو الحی القیوم آ رہا ہے یہ بھی مستقل اس میں آزم ہے یہ دو لفظ اکٹھے ملا کے اکیلا نہیں یہ دونوں اکٹھے ملا کے کیونکہ کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے تو یہ کیا کہا کرتے تھے یا قیوم بیرحماتی کا استغگیس یا قیوم برحماتی کا استغگیس یہ کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آ کر سد السلام اس طرح کر کے دعا کے کرتے تھے تو مفسرین فرماتے الحی یہ دونوں دونوں کر کے یہ دونوں اسم ہے بندہ ان دونوں کو, ملا کر کے کو بندہ کی میں مصیبت میں مبتلا ہو وہ مختلف مسائل کے اندر گرا ہوا ہو تو رب تبارک کہ یہ دونوں نام ملا کے پڑھے کوئی کام اس کا نہ ہو رہا ہو تو یہ پڑھے یا قیوم آ حی آ قیوم ہے <سؤال> <سؤال> اے زندہ رہنے والے اے زندگی بخشنے والے اے قیوم قائم رہنے والے اور قائم رکھنے والے پوری کائنات کو قائم رکھنے والی ذات ہیں بر رحمت نگاہ میں تیری رحمت کے صدقے تجھی سے مدد مانگتا ہوں یہ بھی مدد مانگے کرے رب سے یہ <سؤال> بھی <سؤال> بھی لوگوں کو یہ بھی وظیفہ پڑھائیں جس میں رب کا ذکر ہو اور طریقہ بتایا ہوا امام الانبیاء کا ہو کہ <سؤال> <سؤال> <سؤال> نہیں سمجھ ائی ہاں <سؤال> لوگوں <سؤال> نے <سؤال> اٹھ پٹانگ وظیفے اپنا لیے ہیں ہیں فلانا ایک بندہ پڑھتا بات میں اس کے کے مارے یاد گیا تو معلوم یہ ہے کیا یار ہندو سے سیکھ لیا اب بتائیں یہ مارک جی ارک سارک مانا سمجھ آ رہا ہے کچھ بھی سمجھ آ رہا کال شرنگی لو پائی بھئی کالی شرنگی ہی کیوں ہے اور کوئی کیوں نہیں لویا بھئی وہاں پہ عجیب نظام ہے بھئی خدا رسول نے جو کو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتائی ہیں پیر کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کو ایسے بتائے گا آپ بس یہ پڑھیں جی بزرگوں سے مدد مانگنے کا طریقہ سکھایا جائے گا بھئی مانگو اور آپ سے بھی تو مانگو نا نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس نے یہ فرمایا ہے آ کر فرمایا اور جب بھی تم مدد مانگ رب سے مانگ, مانگ یہ حضور مانگ مانگ فرماتے ہیں اور مانگ سامنے مانگ مانگ مانگ مانگ مانگ مانگ مانگ میرے رب سے جب نہ مانگا جائے تو میں رب تبارک و رہا ناراض ہو جاتا ہے رب ناراض ہو جاتا ہے اور رب سے بھی مانگو کچھ یار آج دادا صاحب دربار پہ چلے جائیں وہاں بھی یہ پڑھ رہے ہیں کر کرم کروا کرم کرم کرم ہے آپ کرم کریں کریں تو سیدھا رب سے کیوں نہیں مانگ رہے تم دادا صاحب رائے محلہ جو, جو کرم جو جو कर कर دادا صاحب راہ خود کچھ نہیں کرتے وہ بھی کے مارک ہوتا دعا کرتے ہیں کروا کرم یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں سمجھ پڑ رہا مسئلہ آپ کو کہ بڑے بڑے پیر کیے کرتے ہیں پیروں کو کیا کہیں گے آپ رب تبارک وہ اللہ اکبر آکار سامنے میں،, میں کوئی بندہ یہ نا سوچے کہ رب کی بار گاہ میں چھوٹی چائے کیسے مانگوں میں نہ آکر سامنے میں کسی بندے کا جوتا اپنی جگہ رہا کسی کے جوتے کا تسم بھی ٹوٹ جائے نا وہ بھی میرے رب سے مانگو وہ عطا فرمائے گا لوں بتائیں یار جہاں ربت بار کوال تسمے عطا فرمائے حضور فرما رہے گا تسما بھی مانگے رب سے مانگو یار کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے اتنی بڑی بار رب تبارک بار کوالا کی وہاں بیٹھ کے تسمے مانگو میں نہ اسی کی سے مانگ بھی مانگنا ہے اسی سے مانگ وہ عطا فرمائے گا وہ ناراض نہیں ہوتا وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مجھے سے مانگتا ہے بتائیں بھائی تو یہ بزرگوں کی مدد سے انکار نہیں ہے کم از کم یار ان لوگوں کے بچاروں کو یہ بھی تو سکھاؤ نا بھی رب بھی کچھ دیتا ہے <سؤال> <سؤال> بزرگ شریف فرما ہے ان کے صدقے سے انہیں کی برکت سے ربت بارکار یہ حضور کا فرمان ہے آکر تو شام نے شاہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان فقیروں کے ذریعے سے تمہاری بیماریوں کو دور فرماتا ہے تم پرانے آنے والے آزاد کو دور فرماتا ہے اور آکر صاحب یہ بھی فرمایا مسئلہ میں بیٹھ کے جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں کی برکت سے ربت بارکار تم پر آنے والے عذاب کو دور کرتا ہے ہاں <سؤال> <سؤال> یہ بھی ہے <سؤال> ان کی بھی کوئی شان ہے ان کا بھی کوئی مقام ہے جو مستیہ میں بیٹھے قرآن پڑھتے ہیں یہ حضور کا فرمان ہے میں بیٹھے لوگوں کے سے رب تمہیں رزق عطا فرماتا ہے ہم کما کے آتے ہیں اسے کھلاتے ہیں کہ وہ میرے پاس بیٹھ کے دین پڑتا ہے تم نے کہا حضور یہی پڑتا ہے اکل شام میں تم یہاں سے چلے جاؤ تمہیں نہیں پتا کہ میرا اللہ جو تمہیں دے رہا ہے وہ اسی کی برکت سے تم نے تا فرما رہا یہ میرے آکل امام کا فرمان ہے یار یہ آکلام کا فرمان ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہ خالق اور مالک جو ہے اس کی بارگاہ کا دروازہ بھی دیکھیں ہمارے استاد تھے حضرت مولانا عبدالحکیم شرف قادری یہ بابا جی کے بھی استاد تھے بابا جی خادم شاہ رضوی کے بھی استاد تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گیا باہر میں نے دیکھا کہ بہت بڑا فلیکس لگا ہوا اس کے اوپر لکھا ہوتا آؤ مدینے چلے میں یار آپ کے گھر کا نام ہی نہیں ہے کیسے لوگ آپ نے پھر ایک کتاب لکھی تھی اس کا نام تھا خدا کو یاد کر پیارے خدا کو بھی یاد کر اس سے بھی کچھ مانگ وہ بھی دینے والا ہے وہی وہ دینے والا ہے بلکہ وہی وہ دینے والا ہے جس کو بھی دیتا ہے وہی وہ عطا فرماتا ہے پوری کائنات کو وہی وہ دینے والا ہے رب تبارک وطالع نے ارشا فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر کے اللہ لا الہ اللہ الح القیوم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ادا نہیں ہے الحی القیوم وہ ہائی بھی ہے وہ زندہ بھی ہے اور بعض روایات کے اندر جہاں بھی الحائی کے لفظ آئے نا اکلے سامنے فرمایا ہو، رب تعلیٰ کے لیے تو وہاں حضور نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ یمون ہائی وہ ہے جسے موت نہیں آئے گی ہائی وہ ہے جسے موت نہیں آئے گی برا کہ کیا فرمایا رب تعلی نے الحائی القیوم میں کہ وہ حی بھی ہے وہ زندہ بھی ہے الکیوم اور اسے اور وہ قائم بھی ہے قائم رکھنے والا بھی ہے اس پر مزید گفتگو کل کریں گے جی مزید گفتگو انشاءاللہ شاء اللہ کل کریں گے بس اتنے تک ابھی الحی القیوم پہ بھی کچھ گفتگو کرنی ہے مجھے وہ اب چونکہ وقت جو ہے وہ کافی ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے